یا عیسا یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسا ان نی متوفی کا بے میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 63 سال اور تینتیس سال میں آپ بلند ہو گئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اس کے واضح معنی یہ ہوئے کہ آپ واپس آئیں گے اور اپنی عمر پوری کریں گے وہ رافیڑوں کا الحیہ اور میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں بلانے والا ہوں اور متوہیر کا من الدین کا اور میں آپ کو کافروں سے محفوظ رکھوں گا پوری آپ کی اس زندگی میں جو زندگی دنیا میں رہی اور پھر آپ آسمان کی طرف بلند ہوئے تینتیس سال تک یہودی اسی کوشش میں رہے کہ آپ کو شہید کر دیں باوجود غلبے کے وہ آپ کو قتل نہ کر سکے و فوق الى يوم اور جو آپ کے حقیقی پیروکار ہیں یعنی مسلمان عیسا علیہ السلام نے عیسائیت کی تبلیغ نہیں کی کس کی تبلیغ کی ہے؟ اسلام کی تو مسلمان جاین تب کا جو آپ کے حقیقی پیروکار ہیں انہیں میں کر دوں گا بنا دوں گا فوق الدین کفرو علا یوم قیامہ قیامت تک کافروں پر غالب کر دوں گا تو مسلمان قیامت تک کافروں پر غالب رہیں گے یہ غلبے ہی کی نشانی ہے کہ مسلمان سی خوف کھاتے ہیں انہیں اس بات کی فکر ہے کہ مسلمانوں کو بھی حیائی میں مبتلا کرو دین سے دور کرو ورنہ یہ قرآن کی طرف آ گئے تو ہم پر غالب آ جائیں گے ثم مل مرجعکم پھر میری طرف تمہیں جمع ہونا ہے فعاش کم بئی میں فیصلہ فرماؤں گا تمہارے درمیان فیما کنتم کن تم فی جس میں تم لوگ اختلاف کیا کرتے تھے اور یقیناً مسلمان کامیاب ہوں گے اور باقی ادیان کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں فعم الدین کا کیا فیصلہ ہوگا اس کا کا قرآن نے بیان کیا کوئی شاید کو سمجھ کر یہ نہ سمجھے کہ جی یہودی عیسائی اسلام فیصلہ تو کل بروز قیامت ہوگا ہمیں کیا پتا چلے قرآن نے فیصلہ بیان کر دیا فعم الدین کا فروغ بس حال جو کافر ہیں فو آدہ آزاب میں شدید دنیا اور آخرت میں شدید عذاب دوں گا آخرت کا عذاب اور خبر کا عذاب تو واضح ہے دنیا کا عذاب کیا ہے فرمایا مسلمان پر جو مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے بلکہ یہ بھی نعمت ہے اس لیے کہ مصیبت آنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں مصیبت پر صبر کرنے سے آخرت میں درجات ملتے ہیں اور مصیبت پر صبر کرے تو پھر مزید نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے مصیبت دور کر دیتا ہے لیکن کافر پر جو مشکلات آتی ہیں جو مصیبتیں آتی ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے کیونکہ کافر کو مصیبت پر صبر کرنے کا کوئی صلاح نہیں دیا جاتا وما الحما سرین اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وہ اور اللہ تو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہوں نے اللہ تعالیٰ اشاعت فرماتا ہے فعیو اللہ تعالی انہیں پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا ان کے اجر کا ان کی محنت کا واللہ لا شب وال اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا نت لوہ آپ پر ہم آیتیں پڑھتے ہیں حکمت اور نصیحت والا کلام ہم آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں ان مسئلہ عیسی ان نلاحق کا مسئلہ آدم بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ سلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے عیسائی جو ساٹھ افراد کا وفد حضور اقدام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجران سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا تو وہ مناظرہ کرتے کرتے کہنے لگے کہ آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ عیشا علیہ السلّت وسلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ بات آپ کیوں تسلیم نہیں کرتے تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں بیٹے نہیں ہیں تو کہنے لگے عیسائی یہ بتائیے پھر ان کا باپ کون ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ آدم علیہ السلام کے ماں باپ کون ہیں تو یہ لاجواب ہو گئے آپ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تم انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے اللہ تعالی نے پیدا کر دیا تو تم انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیسے مانتے ہو تو یہ جب لاجواب ہو گئے تو اس پر قریبا نازل ہوئی ان مسل عیشا ان اللہ کا مسئلہ محبوب آپ نے سچ فرمایا بے شک عیشا علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک وہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے خلق من تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تم مقال لہو پھر اس مٹی سے فرمایا کن ہو جا پایا کون تو وہ ہو گئے الحق میر ربک یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے اے لوگوں جب حق آ جائے تو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے رہتی دنیا تک رہنے والے قرآن پڑھنے والوں کو خطاب ہے فلا تک منل ممتری لوگوں تم شک کرنے والوں میں نہ ہونا فمن علم آپ سے اس معاملے میں عیسائی پھر بھی جھگڑا کریں علم آ جانے کے بعد یعنی آپ نے مناظرہ کر کے ان کو سمجھا دیا یہ لاجواب ہو گئے پھر بھی جھگڑا کرتے ہیں تو اب آپ مناظرہ نہ کریں اب آپ مباحلہ کریں کیا کریں مباحلہ مباہلا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو بدوا دی جائے اگر میں حق پر ہوں تو اللہ تجھے تباہ کرے فقل اے محبوب آ فرمائیے ابنا اکم آ جاؤ ہم بلاتے ہیں اپنی اولاد کو تم بلاؤ اپنی اولاد کو وہ نسا ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ وہ انف ہم بھی آتے ہیں تم بھی آ جاؤ تم نب پھر ہم مباہلا کریں نہ جانا نہ القاد پھر ہم اللہ کی لانت کریں جھوٹوں پر جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو یہ ہم دعا کریں تو عیسائی کہنے لگے ہم آپ کو سوچ کے بتائیں گے دوسرا دن ہوا عیسائیوں نے دیکھا کہ نبی اکلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں آپ کے ایک ہاتھ مبارک میں امام حسن کا ہاتھ ہے اور دوسرے ہاتھ مبارک میں امام حسین کا ہاتھ ہے اور پیچھے حضرت علی اور حضرت فاطمت رضی اللہ تعالی عنہما آ رہے ہیں عیسائیوں کا بڑا پادری بھاگتا ہوا آیا اور عیسائی قوم سے کہنے لگا تم مبالہ نہ کرنا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں یہ ایسے نورانی چہرے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو ہٹنے کی دعا کریں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تم ان سے مبالا مت کرنا منع تباہ ہو جاؤ گے عیسائیوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباللہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہم آپ کو جزیہ دیں گے اور وہ جزیہ دینے پر ٹیکس دینے پر راضی ہو گئے اور کہا کہ ہم نجران کو آپ کی حکومت میں دیتے ہیں اس کا نظام آپ چلائیں رہیں گے ہم اور آپ کو ہم جزیہ دے دیں گے اس طرح وہ سلو پر راضی ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ مباللہ کر لیتے تو پوری دنیا سے عیسائیت ختم ہو جاتی ہے。کوئی عیسائی زندہ باقی نہ رہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اولاد ان کی دعائیں کیسی مقبول ہوتی ہیں کہ عیسائی جو کافر ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کریں گے اور امام حسن امام حسین حضرت علی اور حضرت فاطمت امین کہیں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے ہمارا سارا کام خراب ہو جائے گا جب وہ اس بات کو سمجھتے ہیں تو مسلمانوں کا تو عقیدہ اس سے بھی بلند و والا ہے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم جب کہتے ہیں یا رسول اللہ حالنا اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیں گے اور ہمارے لیے قبر انور میں دعا فرما دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا یہ ختم قادریا میں ورد ہوتا ہے یا رسول اللہ عمد حالنا جب ہم یہ پڑھتے ہیں یا رسول اللہ عمد حالنا تو آپ نے ختم قادری میں سنا ہوگا یہ تلقین کی جاتی ہے کہ یہ ذہن رکھیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں حضور کو عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجیے حضور جب نظر کرم فرمائیں گے اور دعا فرما دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا ان نہ لہول قص الحق بے شک یہ ضرور سچی بات ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ان اللہ اللہ عزیز الحقیم اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور غالب حکمت والا ہے فن ط پس اگر وہ مبریں فی اللہ علی مم پس اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے